پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَبْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ غَالِمُونَ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے موجزات لے کر آئے پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پوجھنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أريد كروجبهم لئتم سيبقى اور ہم نے تم پر تور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور ان کے دنوں میں بچھڑے کی محبت پلہ ڈال دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے کہہ دیجیے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اور تم سچے ہو وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاهِ ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون اور یقینا آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اب آتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف ولاقج موسہ بالبینات یعنی تمہارا تورات پر دعوی ایمان بھی صحیح نہیں ہے اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے اس سے معلوم ہوا کہ ابھی اب بھی اب تمہارا انکار محض حسد اور اناد پر مبنی ہے یہ ان کے انکار و اناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام آیات واضحات اور دلائل قاتیہ اس بات کے لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معمود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا پھر یہ کفر و انکار کی انتہا ہے زبان سے تو اقرار کے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے مطلب کہ نہیں کرنا پھر ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے دوسرے اس کو اشری پلا دیے گئے پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے جب کہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا بحوال فتح قدیر وعصو مطلب یعنی اسیان اور بچڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیر دعوت مباحلہ سے کی ہے یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباحلہ کر لو یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ اے اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہم کنار کر دے یہی دعوت انہیں صورت جمعہ میں بھی دی گئی ہے نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباحلہ دی گئی تھی جیسا کہ آل عمران میں ہے لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کے طرح جھوٹے تھے اس لیے عیسائیوں کے طرح یہودی کے بارے میں بھی یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو مباحلہ نہیں کریں گے حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے بحوال تفسیر ابن کثیر پھر موت کی آرزو تو کجا یہ تو دنیوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرقین سے بھی زیادہ حریص ہیں لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکے گی ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہتے ہیں یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے جہنمی کیونکہ فی کہ اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ مباہلا کرنے پر آمادہ ہو جاتے تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی اشکارا ہو جاتی مباحلے سے پہلے یہودیوں کا اعراض اور گریز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گوہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں فرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقًا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين اے نبی کہہ دیجیے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين جو کوئی اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون اور یقینا ہم نے نازل کیں آپ کے طرف واضح آیتیں اور نافرمانوں فرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا اَوَ مَا عَهَدُ عَهدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ بَلْ لَا <يُؤْمِنُون> کیا ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ جب جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور جب بھی اللہ کے طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف حدیث میں ہے کہ چند یہودی چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وہی کون لاتا ہے آپ نے فرمایا جبریل یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے وہی تو ہر وہ کتال اور عذاب لے کر اترتا رہتا ہے اور اس بہانے سے نبی کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا بحوالے ابن کثیر اور فتح القدیر پھر یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں جو ان کا یہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے حدیث میں ہے من نایاد علی ولیم فقط اضن تو بالحب بحوالِ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 جس نے میری کسی دوست سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے گویا اللہ تعالیٰ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری اور ان سے بغض و انعاد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے اولیاء اللہ کون ہیں اس کے لیے ملاحظہ ہو سورہ یونس عیت نمبر 62 اور 63 لیکن محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے قبروں پر گنبد اور کبے بنائے جائیں ان کے قبروں پر سالانہ عرس کے نام پر میلوں ٹھیلوں کا اہتمام کیا جائے ان کے نام کے نظر و نیاز اور قبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور انہیں حاجت روا مشکل کشا نافع وزار سمجھا جائے ان کے قبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ جیسا کہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر یہ کاروبار لا تو منات فروغ پذیر ہے حالانکہ یہ محبت نہیں ہے ان کی عبادت ہے جو شرک اور ظلم عظیم ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے عبادت قبور سے محفوظ رکھے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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ پہلے کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں لہٰذا تو کفر نہ کر چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے ان کو نفع نہیں دیتا تھا حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی کاش وہ جانتے ہوتے اب چلتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا علاوہ ازیں خود ان کی کتاب طورات میں بھی آپ کے اوصاف کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے لیکن انہوں انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ کریں گے عہد شکنی ان کی ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں پھر یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کی عہد کو تو کوئی پرواہ نہیں کی البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان کیوں حضرت سلمان کیوں کر سکتے تھے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو گری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے صد باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز بھی یہی جادو کا عمل تھا اور اسی بنا اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی بحوالِ تفسیر ابن کثیر وغیرہ وغیرہ بعض مفسرین نے وماؤں ضلع میں ما نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے لیکن قرآن کریم لیکن قرآنِ کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا اسی لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے بحوال ابن کثیر اسی طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی تفاصر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے لیکن کوئی صحیح مرفو روایت اس بارے میں ثابت نہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے ہمیں صرف اس پر اور اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے بحوال تفسیر نکثیر قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروط و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اور اس کا مقصد واللہ و بالصواب یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو بھی نوز باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی پستی کے نشان نشاندہی کی نشان دہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں وہ علم میں سحر حاصل کرنے کے در پہ رہے جس سے ان کا مقصد ہستے بستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا یعنی یہ ان کی گراوٹ بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح اس طرح کے توہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہے آذن اللہ بن پھر فرشتوں کا جادو سکھانا ایسے ہی تھا جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاز سے حاصل کیا جائے استاز شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا لیکن علم حاصل علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے تو استاز اس میں قصور وار نہیں ہوگا ای ان نمانخ نبتلا ان وقتبا المین اللہ ہم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں بہوال فتح قدیر پھر یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا عزن نہ ہو اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کی دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے طرف رجوع کیا جائے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوا اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا کاش وہ جانتے ہوتے لا وقول وسم و فرین بن علیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم نبی سے یہ نہ کہو رائنہ بلکہ یہ کہو ام ورنہ اور تم غور سے سنو اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خَيْرٍ من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرقین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کے طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے اور اللہ اس کے لئے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُوسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل ہی لے آتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کو زمینوں کی بادشاہی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ام توریدون ان تسألوا رسولكم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف. کی طرف تو کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے بات سمجھ میں نہ آئے تو سامے اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا لیکن یہودی اپنے بخنات کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس کی معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ انعات کی تسلی ہو جاتی مثلا وہ کہتے راعینا ہمارے چرواہے یا راعینا احمک وغیرہ جیسے وہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم یعنی تم پر موت آئے کہا کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا تم انظرنا نہ کہا کرو تم انظرنا نہ کہا کرو اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں تنخیص و احانت کا شائبہ ہو ادب و احترام کے پیش نظر اور صد ذریعہ کے طور پر ان کا استعمال صحیح نہیں دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے تاکہ مسلمان من مینتشبی قوم انف ومنہم سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار اکتیس و حسن مطلب جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شمار ہوگا کہ وعید میں داخل نہ ہو پھر نسخ کا کیا مطلب ہے نسخ کے لغوئی معنیٰ تو نقل کرنے کے ہیں لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں یہ نسخ نس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکات جائز تھا بعد میں اسے حرام کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا ان کی تعداد میں اختلاف ہے شاہ ولی اللہ دہلو الرحمہ اللہ نے الفوز القبیر میں ان کی تعداد صرف پانچ بیان کی ہے یہ نسخ تین قسم کا ہے ایک تو متلقن نسخ حکم یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا گیا دوسرا نسخ مع بقا اطلاع یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن میں موجود ہے یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں نسخ کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی یعنی مصحف قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا جیسے الشیخ خوشی خطو ادا زین ایف البتہ بہوالے محتا امام مالک دوسری جلد تین سو پینتیس اور مسرت احمد پانچویں جلد ایک سو بتیس شادی شدہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو یقینا انہیں سنسار کر دیا جائے اس آیت میں نسخ کی پہلے دو قسموں کا بیان ہے میں نسخ آیت میں دوسری قسم اور او سیاہ میں پہلی قسم ن ہم بلوا دیتے ہیں کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں گویا کہ ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹا دیا اور اسے نسین منسیہ کر دیا گیا یہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے اور قرآن پہ بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جو مناسب سمجھے کرے جس وقت جو حکم اس کی مسلحت و حکمت کے مطابق ہو اور حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے اور جسے چاہے منسوخ کر دے یہ اس کی قدرت ہے یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے بعض قدیم گمراہوں مثلا ابو مسلم اصفہانی معتزلی اور آج کل کے بھی بعض متجدین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں نسخ ماننے سے انکار کر دیا لیکن صحیح بات ہوئی ہے جو مذکورہ سطروں میں بیان کی گئی صلیف صالحین کا عقیدہ بھی اس بات نسخ ہی سے نسخ ہی رہا ہے ونكتفي إذن هذا الحد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين